اور ایسے آپ کے لیے لکھا ہے سید اشتیاق الحسن نے کاہلی کیا ہوتی ہے بھلا یعنی کہ سستی ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے رہنا کوئی کام نہ کرنا اور اگر کرنا تو آہستہ آہستہ مجھے یقین ہے آپ لوگ تو کاہل نہیں ہوں گے سنیے چنو اور بدھو دونوں بھائی بہت ہی کاہل تھے رات دن پڑے پڑے چارپائیاں توڑا کرتے ماں بیچاری بہت سمجھاتی کہ بیٹا اس کاہلی کو چھوڑو اور محنت کرو ورنہ بڑے ہو کر روٹیوں تک کے محتاج ہو جاؤ گے مگر وہ ایک نہ سنتے بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کر ماں نے انہیں گاؤں کے مدرسے میں داخل کرا دیا مگر ان دونوں کے لیے یہ بڑی پریشانی کی بات تھی کہ انہیں صبح سویرے اٹھنا پڑے گا چنو نے بدھو سے کہا بدھو بھیا اسکول جس وقت لگتا ہے اس وقت تو ہم دونوں سو رہے ہوتے ہیں ہم اسکول کس طرح جائیں گے ارے بھائی مفت میں دماغ کیوں کھپاتے ہو صبح سویرے اماں اٹھا دیا کریں گی بدھو نے چنو کو سمجھاتے ہوئے کہا یہ سن کر چنو کو کچھ اطمینان ہوا مگر دوسرے دن جب ان کی ماں نے صبح سویرے اٹھایا تو انہیں اٹھتے اٹھتے کافی دیر ہو گئی اور وہ پہلے ہی دن اسکول دیر سے پہنچے ماسٹر صاحب نے دونوں کو اس کی اس دن کی سزا کا ان پر بڑ, بڑا اچھا اثر پڑا انہوں نے طے کر لیا کہ اب وقت پر اسکول جایا کریں گے ماں کو تاکید کر دی گئی کہ انہیں روزانہ سویرے وقت پر اٹھا دیا کریں دوسرے دن صبح سویرے ماں نے دونوں کو جگایا اٹھو بیٹا دیکھو املی کے درخت کے اوپر سورج کی کرنیں کس طرح آ رہی ہیں منہ دھو ناشتہ کرو اور اسکول جاؤ ہاں ہاں اٹھتے ہیں ماں کون سی ایسی ریل گاڑی چھوٹی جا رہی ہے چنو انگڑائی لیتے ہوئے بولا دوسری طرف سے بدھو کی آواز آئی بھیا چنو ذرا اٹھانا مجھے ہاتھ پکڑ کر اس وقت تو اٹھنے کو جی بالکل نہیں چاہتا چنو غرایا واہ تم خود کیوں نہیں اٹھتے ارے خود اٹھو اور ذرا مجھے بھی سہارا دے کر اٹھاؤ دونوں ایک دوسرے سے خفا ہو گئے آخر ماں نے ہی دونوں کو اٹھایا موہاں ہاتھ دھلا کر اسکول بھیجا جب وہ اسکول پہنچے تو دیکھا کہ ماسٹر صاحب کلاس کے لڑکوں کو سمجھا رہے تھے ہمیں سستی اور کاہلی کو اپنے پاس بھی نہیں پھٹکنے دینا چاہیے آدمی کی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے دیکھو بچوں اگر تم بڑے آدمی بننا چاہتے ہو تو ان سے چھٹکارا پاؤ محنت سے تم بڑے سے بڑا کام بھی کر سکو گے اور ہر جگہ مشہور ہو جاؤ گے یہ سن کر بدھ اسے رہا نہ گیا اس نے ماسٹر صاحب سے پوچھا واہ ماسٹر صاحب واہ اس دن تو آپ یہ پڑھا رہے تھے کہ دنیا گول ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے چاروں کونوں میں شہرت پھیل جائے گی کہیں گول چیز کے کونے ہوتے ہیں اس کے اس سوال پر پوری کلاس پہ خوں سے گونج اٹھی ایک دن ماسٹر صاحب نے چنو سے سوال کیا بتاؤ چنو اگر تمہارے پاس پندرہ روپئے ہوں اور تمہیں پچیس پچیس پیسے والی کاپیاں خریدنی ہوں تو تمہیں دکاندار کتنی کاپیاں دے گا چنو سر کھجاتے ہوئے کاہلی سے بولے ماسٹر صاحب اسے پریشان ہونے کی کون سی بات ہے اس رقم میں جتنی کاپی آئیں گی دکاندار خود دے دے گا آخر ہم کیوں حساب کریں اسکول میں ہی دونوں بھائی بالکل پڑھتے لکھتے نہ تھے ان کی کاہلی اور سستی جوں کی توں رہی آخر وہی وہ ہوا جس کا ڈر ان کی ماں کو پہلے ہی دن سے تھا دونوں امتحان میں فیل ہو گئے اور اسکول اس سے ان کے نام کاٹ دیے گئے ماں ان دونوں کی حالت دیکھ کر بہت پریشان تھی وہ اکثر سوچا کرتی کہ اگر ان کی یہی حالت رہی تو آگے چل کر ان کا کیا ہوگا مگر بدھو اور چننو ذرا پروانہ کرتے اور مزے سے پڑے پڑے آرام کیا کرتے کچھ دن بعد انہیں کسی دوسرے گاؤں میں شادی پر جانا تھا ان کی ماں کی طبیعت خراب تھی اور وہ جا نہیں سکتی تھی اس نے ان دونوں کو سمجھایا کہ وہاں جا کر کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے ان کی بدنامی ہو اور لوگ انہیں سست کاہل اور بیوقوف کہیں دونوں کو ماں کی نصیحت بہت بری لگی انہوں نے کہا اماں آخر آپ ہمیں اس قدر احمق کیوں سمجھتی ہیں ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے کیا اچھا ہے اور کیا برا دوسرے گاؤں جانے کے لیے کوئی سواری نہ تھی لہٰذا دونوں پیدل ہی روانہ ہوئے کچھ دور چل کر بدھو بولا بھیا چنو اب تو بہت تھک گئے ہیں آگے بڑھا بھی نہیں جاتا آؤ کچھ دیر اس آم کے پیڑ کے نیچے آرام کر لیں تم نے میرے منہ کی بات چھین لی میں بھی یہی سوچ رہا تھا دونوں اس سائے دار آم کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے پھر لیٹ گئے ہوا کے ہلکے ہلکے ٹھنڈے جھونکوں نے انہیں جلد ہی سلا دیا دن ڈھلے ان کی آنکھ کھلی بھوک کے مارے ان کا برا حال تھا قریب ہی ایک پکا ہوا آم پڑا تھا چننو بولا بدو بھیا بھوک بہت زور کی لگی ہے ذرا اس آم کو اٹھا کر میرے منہ میں نہیں دینا بدھو غصے میں آ کر بولا واہ یہ خوب رہی میرا حال تو تم سے بھی زیادہ خراب ہے تم خود ہی ذرا اسے اٹھا کر میرے منہ میں نچوڑ دو نا دونوں آپس میں لڑ جھگڑ کر خاموش ہو گئے عام جو کا تم وہی پڑا رہا اتفاق سے ایک راہگیر ادھر سے گزر رہا تھا بدھو زور سے چیخا بھائی صاحب تھوڑا سا پانی اس چشمے سے لا بڑی پیاس لگی ہے راگیر سمجھا شاید دونوں بیمار ہیں اسے ان پر رحم گیا وہ دوڑا دوڑا گیا اور ان کے لیے پانی لے آیا دونوں نے خوب پانی پیا چننو نے اس مسافر سے کہا بھیا ذرا دو چار چھینٹوں سے ہمارا منھ بھی دھو دو راہ نے ان کے منہ بھی دھلا دیے اب بدھ اطمینان کا سانس لے کر بولا اے میرے بھائی اصل بات یہ ہے کہ ہماری ماں نے ہمیں نصیحت کی تھی کوئی چیز منہ دھوئے بغیر نہ کھایا کرو اب ایک اور ایک اور بھی کام کر دو اس آم کو ہمارے منہ میں نچوڑ دو راہ گیر ان کی باتوں سے سمجھ گیا کہ دونوں بہت ہی سست ہیں اسے ان پر سخت غصہ آیا اس نے آم اٹھایا اور خود چوستا ہوا چل پڑا دونوں چیختے چلاتے رہ گئے تھک ہار کر آخر کار یہ دونوں پھر اپنی منزل کی طرف بڑھے بھوک کے مارے ان کا برا حال تھا راستے میں انہیں فقیر ملا اس نے ان سے بھیک مانگی چنو اور بدھو کو دونوں کو فقیر پر رحم آ گیا چنو نے کہا بھیا بدھو ذرا میری جیب سے دس روپئے نکال کر بابا کو دے دو بدھو آپے سے باہر ہوتے ہوئے بولا واہ بھائی واہ کاہلی کی بھی حد ہو گئی میں کیوں تمہاری جیب سے پیسے نکال کر دوں اپنی جیب سے پیسے نہیں دینے چاہے تو میری جیب سے نکال کر دے دو دونوں اسی طرح آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے کہ فقیر نے اس مسئلے کا حل پیش کیا اور کہا کیا میں خود دس دس پیسے آپ دونوں کی جیب سے نکال لوں نیکی اور پوچھ پوچھ پیسے نکال لو بابا مگر دس دس پیسے ہی نکالنا ہمیں ابھی کھانا بھی کھانا ہے دونوں بہت خوش ہو رہے تھے ان کی ایک بڑی الجھن خود ہی دور ہو رہی تھی کچھ دور چل کر سڑک کے کنارے انہیں ہوٹل نظر آیا گرم گرم روٹی اور سالن کی مہک نے انہیں بیتاب کر دیا دونوں لپکتے ہوئے ہوٹل میں پہنچے اور خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا پیسے دیتے وقت دونوں کے پیروں تلے سے زمین نکل کیونکہ ان کی جیبیں بالکل خالی تھیں فقیر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سارے پیسے نکال کر لے گیا تھا ہوٹل والے نے پیسے نہ ملنے پر دونوں کی خوب پٹائی کی اور ان کے کپڑے بھی اتروا لیے دونوں چھوٹے چھوٹے جانگیے پہنے سڑک پر منہ بسورے کھڑے تھے چنو بولا بھیا بدھو اس حالت میں ہم شادی میں کیسے جا سکتے ہیں تمام لوگ ہنسیں گے چلو گھر واپس چلتے ہیں تھکے تھکے اور بول چھل قدموں سے دونوں اپنے گھر کی طرف واپس لوٹے چلتے چلتے بدھو نے کہا بھیا چنو اپنی سمجھ میں تو ایک بات آتی ہے ماں ٹھیک ہی کہتی ہے کہ ہماری یہ سستی ہمیں کہیں کا نہ چھوڑے گی دیکھو سستی اور کاہلی کی وجہ سے آج ہمارے ساتھ کیا ہوا چنو بولا بھیا سوچ تو میں بھی یہ رہا ہوں آج کا یہ سبق ہمارے لیے کافی ہے آؤ سچے دل سے وعدہ کریں کہ سستی اور کاہلی کو چھوڑ دونوں اپنے فیصلے پر مسکرا اٹھے چستی اور پھرتیلے پن کی کرنے ان کے چہروں پر ناچنے لگیں پھر وہ دونوں تیزی سے اپنے گھر کی طرف قدم بڑھانے لگے اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم امیدیں آپ کو پسند آئی ہوگی اور مجھے یہ تو یقین ہے کہ جو کہانی گھر کے ساتھی ہی ہیں وہ بہت ہی پھرتیلے ہوں گے سستی نہیں کرتے ہوں گے ہر کام اچھے طریقے سے جلدی جلدی ختم کرتے ہوں گے ورنہ یا وہ چنو ہوں گے یا بدھو ہوں گے کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کر مت بھولا کیجیے اللہ حافظ